لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله الحمد للہ کپلامستان یا عظيم سبحان ربک رب العزت عما یسفون وسلام علی المرسلين والحمد لله رب العالمین اللهم صل علی ادا سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد والبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى عال سید محمدم وبارک وسلم اللہ محمد محمد سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں لے کر تشریف لائے علم آپ نے اس دنیا میں مختلف چیزوں کے نام رکھے اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے زراعت کا کام کیا تو انسان کی زندگی کی ابتدا زراعت سے ہوئی چونکہ درختوں سے انسان کو پھل ملتے ہیں کھیت سے سبزیاں ملتی ہیں اور انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں تو اس دنیا میں سب سے پہلا جو شعبہ شروع ہوا وہ ایگریکلچر انجینئرنگ کا تھا وقت کے ساتھ ساتھ اس شعبے میں ترقی ہوئی انسان نے اپنی خدا داد صلاحیتوں کو استعمال کیا حتیٰ کہ یہ شعبہ قوم سبا کے دور میں اپنے عروج پر پہنچ گیا زراعت کا شعبہ متوکلین کا شعبہ کہا جاتا ہے ایک مرتبہ کو کہا کے کہ درمیان بحث چی کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور وسیعت یہ کرے کہ میرا مال میرے بعد متوکل لوگوں میں تقسیم کریں جن کا اللہ کے تبکل ہو تو کن لوگوں میں تقسیم کریں گے تو انہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ زراعت پیشہ لوگوں میں تقسیم کریں گے چونکہ وہ اتنا متوقل ہوتے ہیں متبقل سے کیا مانا بیچ زمین میں ڈال دیتے ہیں پانی دے دیتے ہیں اب زراعت کا اچھا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کی رحمت کے روپے ہے موسم فیوریبل ہوا تو کاشت اچھی ہو گئی اگر وائرس کا بیماری کا اٹیک نہ ہوا تو پھل اچھا مل گیا اور اگر سب چیز ناموافق ہوئی تو بیج کے پیسے بھی پورے نہیں ہوتے کسی یہ کہنے والے نے کہا مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے تو پھل پھول لگانا تو اللہ کا اختیار ہے قوم سپا نے اتنے بڑے بڑے باغات لگائے کہ مبصرین نے لکھا اگر کوئی شخص خالی ٹوکری لے کر باغ میں داخل ہوتا اس سے پہلے کہ وہ باغ سے باہر نکلتا گرنے والے پھلوں سے اس کی ٹوکری بھر جایا کرتی تھی میلوں لمبے باغ تھے جن سڑکوں پر وہ چلتے تھے ان کے دونوں طرف باغ اللہ تعالی فرماتے ہیں لپت کان علی صبح انفی مس جنتان آئی یمی نے و شمال کلو مررز کے ربکم وشکرولا بلدتن پی بتم ربن وفو لیکن انعام کو انسان کو جب سہولت سے نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ نقدری کرتا ہے چنانچہ اس قوم نے بھی نقدری کی کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی اس شہر سے دوسرے شہر کے درمیان درخت ہی درخت ہیں کوئی ویرانہ ہوتا پتہ چلتا یہ الگ شہر ہے وہ الگ شہر ہے جب انہوں نے ناشکری کی یہ باتیں کی نہیں تو اللہ رب العزت کا عذاب آیا اور زمین کے نیچے جو پانی چل رہا تھا اللہ نے اس کو خشک کر دیا جس کی وجہ سے ان کے سارے کے سارے باغات ختم ہو گئے اللہ فرماتے ہیں وہل نوجا دی نچکری کرنے والے ہوتے ہیں پھر ہم ان کی پکڑ اس طرح کرتے ہیں یوں ان کو ہم بدلا دیا کرتے ہیں بابل اور نینوا کے باغات ونڈرز آف دی ورلڈ میں شامل ہوئے اس آجز کو ان کے کچھ ریگینس دیکھنے کا موقع ملا تو بڑی بڑی دیواروں پر انہوں نے گملے بنائے ہوئے تھے اور ایسی بیلیں انہوں نے لگائی ہوئی تھیں کہ جو لٹکتی تھیں تو وہ بابل اور نینوہ کے معلق باغات عجوبات, عجوبات دنیا میں شامل ہو گئے عجائب دنیا میں شامل ہو زراعت کے پیشے کے بعد انسان نے سول انجینئرنگ کے شعبے کو شروع کیا مکان بنانا چنانچہ ضرورت ہوتی ہے تو انسان اپنے لیے مکان بناتا ہے مگر شروع کے جو مکانات تھے وہ آج کے مکانات سے مختلف تھے اس قد کا انسان قد کاٹ میں بہت لمبا ہوتا تھا کبھی ہوتا تھا وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ یوتا <بُحِوطًا> تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کو کھود کر گھر بنایا کرتے تھے مجھے قوم علیہ السلام کے مکانات کو دیکھنے کا موقع ملا عقل حیران ہوتی ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے پہاڑ کو اندر سے کھود کر اپنے گھر بنا لیے تھے اتنے بڑے بڑے گھر کمرے کہ انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے چنانچہ اس وقت بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں ایسے مکانات کے آثار موجود ہیں اس کا عروج فرائن مصر کے دور میں آ کر ہوا چنانچہ انہوں نے اپنے زمانے میں بہترین مکانات بنائے حت کہ انہوں نے اپنی قبر بنانے کے لیے احرام مصر بنایا اور احرام مصر آج بھی ونڈرز آف دی ورلڈ کے اندر شامل ہے یہ آجز جب احرام مصر دیکھنے کے لیے گیا تو ذہن میں خیال تھا آج ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے وسائل عام ہیں آج کا انسان کیوں اس کو ونڈر سمجھتا ہے ہاں کسی زمانے میں عجوبات میں سے شامل ہوگا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی وہ عمارت دنیا کے عجائبات میں شامل ہے اس کی اگر ڈیٹیلز آپ کو سنائیں تو آپ حیران ہی رہ جائیں کہ اس زمانے میں جب کرین نہیں تھی ایلیویٹر نہیں تھے میکینیکل ہیلپ نہیں تھی الیکٹرک سٹی نہیں تھی کے حساب سے وزنی چتانے انہوں نے اتنا پریسیئن کے ساتھ اس کو پالش کیا اور اس کو احرام کی جگہ کے اندر لگایا کہ ان کے جوڑ بھی آپس میں نظر نہیں آتے ہزاروں آدمی رسے باندھ کے اس کو کھینچتے تھے اور کیسے انہوں نے اس کو بنا لیا آج بھی انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ واقعی دنیا کے عجائبات میں چیز شامل ہے سول انجینئرنگ کے بعد پھر اس دنیا میں مکینکل انجینئرنگ کا دور آیا انسان نے لوہے کا استعمال عام شروع کر دیا چنانچہ لوہے سے انسان نے مشینیں بنانی شروع کر دی اور ان مشینوں میں اس نے فائدے اٹھانے شروع کر دیے قرآن مجید نے آج سے چودہ سو سال پہلے ایک حقیقت بتلا دی فرمایا ون لل ہم نے لوہر کو نازل کیا سی باسن شدید اس میں بہت طاقت ہے وہ منافع اور اور انسانوں کے لیے بہت منافع ہیں چودہ سال سو سال پہلے جب انسان لوہے کی اہمیت سے اچھی طرح واقف نہیں تھا اس وقت قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس میں تمہارے لیے منافع رکھے ہیں اور آج سائنس کی دنیا یہ بتلا رہی ہے کہ جو قوم سٹیل ٹیکنالوجی کے اندر لیڈ کر رہی ہے وہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ منافع اٹھا رہی ہے ہمیں چوتھا سو سال پہلے بتایا حتیٰ کہ انسان نے ٹرین بنائی اور اس کے ذریعے اس کے سفر کا آغاز ہوا پوری دنیا میں ایک صنعتی انقلاب آنا شروع ہو گیا انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی کارخانے بننے شروع ہوئے یہ مکینکل انجینئرنگ کے کارنامے تھے اسی طرح انسان اپنے کام میں لگا رہا حتیٰ کے ایک نئے دور کا آباد ہوا اس کو کہتے ہیں الیکٹریکل انجینئرنگ انسان نے ڈائنمو بنا لیا بجلی بنائی اور بجلی سے اس نے اپنے ایسی مشینیں تیار کیں جو اس کی ضروریات کو پورا کرتی تھی ہم نے اپنے بچپن میں ایک ایسا وقت دیکھا جب شہروں کے اندر بجلی نہیں ہوتی تھی ہم چھوٹے چھوٹے پرائمری اسکول میں جاتے تھے تو مغرب ہوتے ہی پورے شہر میں اندھیرا ہوتا تھا کمیٹی والوں نے کہیں کہیں چوراہوں پر لالٹین لٹکائے ہوتے تھے اور ان میں شام کے وقت وہ تیل ڈال دیتے تھے اور ہلکی سی دیے کی روشنی ہوتی تھی ہم نے اپنے سکول کالج کا زمانہ لالٹین کی روشنی میں پڑھ کر گزارا ہے شام ہوتی تھی فکر ہوتی تھی اس کی بتی کو ٹھیک کرو اس کا شیشہ صاف کرو اس میں تیل ڈالو اور رات اسی دیے کی روشنی میں پڑھا جاتا تھا اس زمانے میں پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے تو گھروں کے اندر ایک کپڑے کا پنکھا سا بنا کے لمبا سا لگا دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ایک رسی ہوتی تھی اور بچوں کا یہ کام ہوتا تھا کہ جب اس میں لوگ بیٹھیں تو وہ ایک کونے میں بیٹھ کے رسی کھینچتے رہیں تو پورے کمرے کے لوگوں کو کچھ ہوا مل جاتی تھی یہ اس زمانے کے پنکھے ہوتے تھے بلکہ بہاولپور کے علاقے میں ایک لوہار تھا جس نے اس زمانے میں یہ سوچا کہ مجھے مشینی پنکھا بنانا چاہیے تو اس نے ایک پنکھا بنایا اور اس کو چھت کے اوپر لگایا کیونکہ اس علاقے میں تیز ہوا چلتی ہے تو ونڈ مل کی طرح وہ پنکھا تیز تیز چلتا تھا اور اس پنکھے کے ساتھ اس نے بیلٹ لگا کر مختلف کمروں کے اندر اپنے پنکھے لگائے سب مکینکل جب ہوا چلتی تھی تو اوپر کے پنکھے کے ساتھ سب کمروں میں مکینکل پنکھے چل رہے ہوتے تھے یہ اس زمانے میں عجیب چیز تھی, تھی کہ یہ جی ہوا کا ایسا بہترین انتظام لوگوں میں اس کی بڑی شہرت ہوئی کچھ لوگ تعریف کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں سے تعریف ہزم نہیں ہوتی انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ بھی کیا کوئی ایسی خاص چیز ہے اس استاد کو خیال آیا کہ میں کوئی اور چیز بناؤں کہ جس سے لوگوں کو میرے فن کا پتا چلے چناتے ان دنوں میں پتہ چلا کہ اندھیرا ہوتا ہے رات کو اور چور رات کو چوریاں کرتے ہیں اس نے لوہے کے یعنی سرے سے ایک انسان بنایا شکل بنائی روبوٹ بنایا اور اس کے دو بازو بنائے اب ایک بازو میں اس نے سونے کی کوئی چیز پکڑائی جیسے انگوٹھی ہوتی ہے یوں انگلیوں میں اور دوسرا بازو اس نے اس طرح کندھے کے اوپر رکھا مگر اس کے اندر اس نے سپرنگ بھی استعمال کی ہے اعلان کروا دیا کہ جو بندہ اس سے اس انگوٹھی کو چھین کے لے جائے گا میں اسے اپنا استاد بناؤں گا لوگ کہنے لگے کہ یہ تو کوئی مشکل مسئلہ ہے تو شروع میں تو لوگ جھجکتے رہے ڈرتے رہے ایک صاحب نے سوچا کہ آج رات کے اندھیرے میں میں آؤں گا اور اس کے ہاتھ میں جو ہے زور لگا کر اس کو میں توڑ کے لے جاؤں گا رات کو آیا اور آ اس نے اس روبوٹ کے ہاتھ سے وہ سونے کی جو رنگ تھی اس کو کھینچا اس کو توقع نہیں تھی وہ سپرنگ لوڈڈ ہاتھ تھا جیسے اس نے کھینچا تو جو ہاتھ یوں تھا اس نے اس بندے کو یوں اپنے ساتھ چمٹا لیا اب وہ نرخے میں آ گیا پھر دوسرا ہاتھ جو تھا وہ چلنا شروع ہو گیا اور وہ ہاتھ اس کے سر کے اوپر جو ہے یہ مکے لگا رہا ہے اب اس نے چیخنا شروع کر دیا جب محلے کے لوگ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کو اس روبوٹ نے ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے جکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے سر کے اوپر ہاتھ لگ رہے ہیں اور وہ سوچ رہا ہے اور چلا رہا ہے کہ خدا کے لیے میری جان بچا یہ مکینکل انجینئرنگ کا دور تھا اس زمانے میں اس طرح کی مشینیں بنا کرتی تھی لیکن جب بجلی آ گئی تو پھر انسان نے گاڑیاں بنانی شروع کریں الیکٹریکل کی چیزیں گھروں میں استعمال شروع ہو گئیں ریفریجریٹر آ گئے فریزر آ گئے کچن میں مشینری کا استعمال زیادہ ہوتا چلا گیا ہوائی جہاز بن گئے اور انسان نے محسوس کیا کہ اب پہلے سے ترقی بہت تیز ہو گئی ہے اسی زمانے میں ٹیلی فون بھی ایجاد ہو گیا مگر اس زمانے میں ٹیلی فون کہیں کہیں ہوتا تھا اور ٹیلی فون ایکسچینج اتنی بڑی ہوتی تھی ریلیز اس میں کام کرتی تھی اور اس کے ذریعے سے ٹیلی فون ایکسچینج آپریٹ کرتی تھی پھر پیغام بھیجنے کے لیے تار کا سلسلہ تھا پورا پیغام نہیں بھیج سکتے تھے کوڈ بنا کر اس کو بھیجتے تھے اور ڈی کوڈ کر کے اس کو آگے پہنچا دیا جاتا تھا تاہم پھر انسان نے ڈی سی کے ساتھ اے سی کا اے سی کو بھی بنا لیا اور پھر اس فیلڈ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی چنانچہ ایک زمانہ تھا کہ انسان تنکشن بلب استعمال کرتا تھا پھر اس نے مرکری بلب استعمال شروع کر دیے پھر ایک ٹیوب لائٹ کا دور آیا پھر ٹیوب لائٹ کے بعد ایک انرجی سیور کا دور آیا اور آج کل تو ایل ای ڈی لائٹس ہیں جو پوری زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کول cool لائٹ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو لائٹس ہیں وہ ایل ای ڈی لائٹس لگ رہی ہیں اور آنے والے سالوں میں نہ بلب نظر آئیں گے نہ ٹیوب لائٹیں نظر آئیں گے اس کی وجہ یہ کہ چالیس واٹ کی ٹیوب لائٹ جتنی روشنی دیتی ہے تین واٹ کا ایل ای ڈی لمپ اس سے زیادہ روشنی دے دیتا ہے اور ٹیوب لائٹ تو سال کے بعد فیوز ہو جاتی ہے مگر ایل ای ڈی لائٹ پوری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے اس کو کول cool لائٹ کہتے ہیں پہلے زمانے میں لائٹنگ کے اوپر کلو واٹ کے حساب سے الیکٹریکل لوڈ ہوتا تھا اب تو دو دو واٹ تین تین واٹ کے لگا کر ٹوٹل سو دو سو واٹ کا لوڈ ہوگا تو ایئر کنڈیشننگ کی کاسٹ بھی کم ہو جائے گی کیونکہ گرمی کم ہوگی ان لائٹس کی الیکٹریکل یہ دور ابھی آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک نیا دور شروع ہوا جس کو الیکٹرانکس کا دور کہتے ہیں انسان نے बनाया بنایا ٹرانسٹر بنایا پھر ریڈیو بنا ٹی وی وی سی آر سالڈ سٹیٹ الیکٹرونکس شروع ہو گئی حتیٰ کہ انٹیگریٹڈ سرکٹ شروع ہو گئے اتنے بڑے بڑے جو الیکٹریکل کے سرکٹ بنا کرتے تھے اس کو ایک چپ کے اندر انسان نے بنانا شروع کر دیا اس کو کہا گیا مائکرو منیچرائزیشن جب پر بنا تو اس نے تو دنیا کو حیران کر دیا اب انڈسٹری کے اندر آٹومیشن کا رجحان ہو گیا سیمی آٹومیٹک مشینیں بنی پھر فلی آٹومیٹک بنی حتیٰ کہ انسان کوالٹی کانشیس بن گیا کیونکہ آٹومیٹک مشینوں پر کوالٹی اتنی بہتر ہوتی تھی کہ جو مینول مشین پر نہیں ہو سکتی تھی تو انڈسٹری کے اندر بھی ایک زبردست تبدیلی الیکٹرانکس انجینئرنگ کی وجہ سے آئی اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا جس کو کہتے ہیں کمپیوٹر ایج کہ انسان نے کمپیوٹر بنایا یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے انیس سو ساٹھ میں انسان نے چاند پر قدم رکھا انیس سو اسی میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کے اندر ایک مین فریم کمپیوٹر تھا صرف ایک ہمارے قریبی دوست تھے انہوں نے نائنٹین ایٹی فائیو میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں پی سی ایٹی ای ای ای پر ایم ایس سی کا پروجیکٹ کیا تھا اور آج پی سی ایٹی ای ای ای ای کا نام لیں تو لگتا ہے کہ کمپیوٹر کی دنیا کے ڈائناسور کا کا ہو رہا ہے اتنی تیزی سے تبدیلی آئی کہ اسی سے لے کے آج تک پھر جو شروع ہوا سلسلہ ہمیں یاد ہے ہم انجینئرنگ میں پڑھتے تھے تو کیلکولیٹر اس وقت ہمارے ہاتھوں میں آیا ہم اس سے پہلے ڈائگنوسکیل یوز کرتے تھے جمع تفریق ضرب تقسیم کے لیے وہ ایک رولر بنا ہوا تھا ہم اس سے جمع تفریق نکالتے تھے اور جب ہمارے پروفیسر نے ہمیں سائنٹیفک کمپیوٹر دکھایا تو ہم حیران ہو کے دیکھتے تھے کہ عجیب بات ہے اتنے مشکل مشکل انجینئرنگ کے سوال بھی حل کر دیتا ہے وہ سیونٹیز کا دور تھا کوئی دور کی بات نہیں ہے لیکن کمپیوٹر جب آنا شروع ہوا ہمیں یاد ہے آج بھی کہ جب میں نے سب سے پہلا کمپیوٹر استعمال شروع کیا تھا تو اس کی ہارڈ ڈسک تھی 20 میگا بائٹ کی پھر کچھ عرصے کے بعد 40 میگا بائٹ کی آ گئی تو ہم نے اس کو چینج کر لیا پھر تھوڑے عرصے کے بعد سنا جی 80 میگا بائٹ کی آ گئی ہے تو ہم نے پھر اس کو بدلا تھوڑے عرصے بات پتلا جی اب تو 500 میگا بائٹ کی آ گئی ہے ہم نے کہا بھائی کب تک بدلتے رہیں گے انہیں دنوں میں پھر سنا جناب ون گیگا بائٹ کی آ گئی ہے جب ون گیگا بائٹ کی آئی تھی تو ہم کہتے تھے اب تو اس سے بڑی ڈسک کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور گیگا بائٹ کیا آج کی دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی گیگا بائٹ کی میموری استعمال ہو رہی ہوتی اور انسان تیرا بائٹ میں جو ہے وہ آج ہارڈ ڈسک کا استعمال کر رہا ہے تو رفتار مادی ترقی کی بہت زیادہ تیز ہو گئی بہت تیز ہو گئی اس لیے آج ہم نئے اٹھتے ہیں اور ہمیں ایک نئی مشین کا پتہ چلتا ہے کہ جی پلا مشین ایک نئی انوینٹ ہو گئی ہے اور وجود میں آ گئی ہے چنانچہ بچوں کے لیے ویڈیو گیمز بن گئی میڈیکل کی لائن میں کمپیوٹر انجینئرنگ نے بہت ڈفرنس دکھا دیا چنانچہ ایکس رے مشین بن گئی الٹرا ساؤنڈ مشین بن گئی سی ٹی اسکین بن گیا ایم آر آئی بن گیا ہتھی کے مشینوں کا استعمال آپریشن تھر کے اندر زیادہ ہونے لگ وہ آپریشن جو پہلے ناممکن تھے اب ممکن نظر آنے لگے مثال کے طور پر ہمارے ایک واقف تھے وہ سعودی عرب میں ریاض کے اندر انجینئر کے طور پہ کام کرتے تھے ان کا ایک بیٹا تھا چھ سات سال اس کی عمر تھی اس نے اپنے والد سے کہا کہ ابو مجھے پرندے شکار کرنے کا شوق ہے آپ مجھے ایئر گن لے کر دیں تو والد نے اس بچے کو لے کر دے دی اب بچوں کی عادت ہے کہ ایئر گن کے اندر جو شررا استعمال کرتے ہیں نا وہ جیب میں یا ہاتھ میں رکھنے کی بجائے منہ میں ڈال لیتے ہیں اور یہ بہت ہی غلط عادت ہے لیکن اس بچے نے ایسا ہی کیا دو شرح منہ میں رکھ لیے ایک نکالا اندر ڈالا پھر دوسرا ڈالا ایک مرتبہ جو وہ کسی پرندے کو فائر کرنے لگا تو منہ کے اندر جو شرح تھا نا وہ اچانک اس کی سانس کی نالی کے اندر چلا گیا اب پہلے تو اس کو بڑی انزی نےس فیل ہوئی تکلیف ہوئی لیکن جب وہ اندر چلا گیا تو اس نے سوچا کہ چلو پیٹ میں چلا گیا ہے نکل جائے گا مگر وہ تو لنگ میں چلا گیا تھا اب کچھ عرصے کے بعد اس بچے کو بخار شروع ہوا ڈاکٹروں کے کہنے پر اینٹی بایوٹک دی گئی مگر بخار اترنے کا نام نہیں لیتا ایک ہفتہ دو ہفتے جب متوازر اینٹی بایوٹک کا استعمال بھی فائدہ مند ثابت نہ ہوا تو اب خیال آیا کہ بھئی اس کی تو بہت ڈیٹیلڈ جو ہے وہ ایگزامینیشن ہونا چاہیے چنانچہ ہاسپٹل میں اس کو لے, گیا لے گئے اور اس بچے کا ایکس رے اور کیا کیا کیا, کیا گیا ڈائگنوز ہو گیا کہ اس کے لنگز کے اندر کوئی مٹیلک پارٹ ہے اور جہاں وہ ہے چونکہ وہاں پر ہر وقت حرکت ہوتی ہے لنگز کی ایکسپینشن کنٹریکشن ہوتی ہے تو وہاں انفیکشن ختم ہی نہیں ہو سکتی اب ڈاکٹر کہیں جی کہ اس مٹیلک پارٹ کو نکالنا بہت مشکل ہے پہلے بیٹ کو کھولو پھر لنگز کو کھول کے اس کے اندر سے نکالو تو ڈبل آپریشن ہو گیا اور آپریشن کے کامیاب ہونے کے چانسز بہت تھوڑے ہیں اب جب اس کو پتا چلا کہ میرا بیٹا ایسی بیماری میں مبتلا تو اس کو موت بیٹے کی سامنے نظر آنے لگے بہت پریشان کہ کیا کریں اسی دوران کسی نے اس کو بتایا کہ آپ کنگ عبد العزیز ہاسپٹل جدہ میں جائیں وہاں کے جو اینڈوگرافی ڈیپارٹمنٹ ہے اینڈوسکوپی اس ن... انہوں نے کچھ نئی مشینیں جرمنی سے امپورٹ کی ہیں چنانچہ وہ وہاں لے کر گیا انہوں نے بھی تصدیق کر دی کہ اس کے پھیپڑے کے اندر کوئی مٹیلک چیز موجود ہے مگر ہمارے پاس اب وہ سہولت ہے کہ ہم اس کو نکال سکتے چنانچے اس بچے کو آپریشن تھے لے گئے اور اس کی سانس کی نالی کے اندر ایک پتلی سی تار ڈالی گئی اور اس کے آگے ویڈیو کیمرا بنا ہوا تھا اور سکرین پر اس کی فوٹو دیکھی گئی اب تار کو اندر ڈالتے ڈالتے بل آخر لنگس کے اندر لے کر گئے اور جب اس میٹلک پارٹ کے ساتھ لگ گئی تو اس میں ایک الیکٹرو میگنیٹ تھا چھوٹا تھا اس کو انہوں نے آن کر دیا تو اس نے اس میٹلک پارٹ کو اپنے ساتھ چپکا لیا سات منٹ کے اندر لنگس کے اندر سے میٹلک پارٹ کو نکال کر انہوں نے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا پچھلے دنوں اخبار کی یہ خبر تھی کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ تھا لیکن اس کی گروتھ میں کچھ خرابی ہو رہی تھی تو چینی ڈاکٹروں نے رحم مادر میں بچے کا آپریشن کیا اور وہ کامیاب ہو گیا اب حیرت ہوتی ہے کہ ماں کے رحم کے اندر ابھی بچہ ہے ولادت نہیں ہوئی اور اس حالت میں اس بچے کا آپریشن ہو رہا ہے اور پھر وہ آپریشن کامیابی ہو جاتا ہے اسی طرح انڈسٹری کے اندر بھی مائکرو پروسیسر کا استعمال شروع ہوا اور ٹوٹل فیکٹری آٹومیشن کا کنسپٹ شروع ہو گیا چنانچہ آج بہت ساری ایسی فیکٹریز ہیں وہاں صرف صفائی کے لئے بندہ چاہیے ہوتا ہے کام کرنے کے لیے بندے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پلاٹ کو آپ آن کر دیں خود کار پلاٹ آٹومیٹک چل رہا ہوتا ہے ہاں بریک ڈاؤن ہو جائے تو پھر الگ ہوتا ہے کہ پھر کاریگر تو ایسی آٹو مشینیں بننی شروع ہو گئی تو صنعت کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب کمپیوٹر کی وجہ سے آیا اور انسان نے روز نئی سے نئی مشینیں بنانی شروع کر دی یہ ایج ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھی ہے یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے یہ انیس سو ساٹھ کے بعد سے لے کے اب تک کا دور ہے اس کو کمپیوٹر ایج کہتے ہیں لیکن اس دوران ایک نئی ٹیکنالوجی وجود میں آئی جس نے پہلی ساری ٹیکنالوجیز کو نیچے کر دیا اس کا نام تھا جینیٹک انجینئرنگ یہ انجینئرنگ کا وہ شعبہ ہے کہ لگتا ہے کہ جو قیامت کے آنے کی راہیں ہموار کرے گا لگتا ہے کہ باقی جتنے شعبے تھے وہ وسیلے اور ذریعے تھے اور یہ جینےٹک انجینئرنگ کا شعبہ اصل شعبہ تھا جینیٹک انجینئرنگ کیا ہے انسان کی بناوٹ کو سمجھنا اور اس کے سیل پر ڈی این اے پر غور کر کے پھر اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا چنانچہ جینےٹک انجینئر نے آ سب سے پہلا ایک اچھا کام تو یہ کیا کہ ڈارون کی تھیوری کو کک لگا لگا کر اس نے یونیورسٹیوں سے نکال دیا آج کسی بھی ملک میں ڈارون تھیوری کے ماننے والے نظر نہیں آتے ایک وقت تھا جب سینکڑوں سال ڈارون تھیوری نے یونیورسٹیوں میں راج کیا تھا ہر سائنسدان ہر بڑا پروفیسر وہ ڈارون تھیوری کا متقب تھا وہ کہتا تھا کہ انسان بندر سے بنا ہے وہ کہتا تھا سروائیول آف دی وہ کہتا تھا لا آف نیچرل سلیکشن تو سائنٹیفکلی وہ مانتا تھا کہ خدا نے بندے کو پیدا نہیں کیا بلکہ یہ خود بخود پیدا ہوتے ہوتے پہلے یہ تھا پھر چمپینزی بنا پھر چمپینزی کی دم بال غائب ہوئے دماغ آ گیا اور اس سے انسان بن گیا اور یہ انسان کو دھوکا اسی لیے لگا کہ چمپینزی اور انسان کی جو پروٹین ہے وہ نائنٹی پرسینٹ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اگزیکٹلی ملتی ہے تو اس کلوز مناسبت نے سائنسدانوں کو دھوکے میں ڈالی اور کہنے لگے کہ جی ہم بندر سے بنے ہیں حالانکہ قرآن وجید میں چودہ سو سال پہلے بتلا دیا کہ انسان بندر سے نہیں بنا ہاں جب انسان بگڑا تھا تو وہ بندر بنا تھا تو ریلیشن شپ تو موجود ہے ڈائریکشن کی مسٹیک ہو گئی انہوں نے کہا ایولیوشن کے بعد انسان بنا قرآن نے کہا نہیں نہیں وہ جب اپنے مقام سے گرا تو وہ جانور بن گیا تو بہرحال یہ بحث کئی سو سال تک یونیورسٹیوں میں رہی مگر جینےٹک انجینئرنگ نے آ کر اس بحث کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا وہ کیسے کہ اگر بندر سے انسان بنا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں ملینز اینڈ ملین آف چیمپینزی ہونے چاہیے اور پھر وہ سارے آہستہ آہستہ انسان بن جائیں بال ختم ہو گئے دم ختم ہو گئی اور ان کا دماغ جو تھا وہ بہتر ہو گیا اور اس کے بعد وہ انسان دیا مگر جینیٹک انجینئرنگ نے ثابت کر دیا کہ معاملہ ایسا نہیں بھئی کیسا ہے جنیٹنگ نے ثابت کیا کہ دیکھو انسان کے اندر کروموسوم ہوتے ہیں مرد کے اندر بھی 23 ہوتے ہیں عورت کے اندر بھی 23 ہوتے ہیں مگر فرق یہ ہے کہ مرد کے اندر ایکس وائی پارٹ ہوتا ہے اور عورت کے اندر ایکس ایکس پارٹ ہوتا ہے جب آپس میں ملتے ہیں تو ماں باپ کے ان کروموسومز کے ملاب سے پھر آگے بچہ پیدا ہوتا ہے یا بیٹی یا بیٹا تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا کہ سب سے پہلے ماں ہونی چاہیے تاکہ ماں سے اولاد وجود میں آئے جینےٹک انجینئرنگ کا آہر گرد نہیں عورت کے تو پاس ایکس ایک ایکس پارٹ ہے ٹ سے وائی پارٹ کا بننا ممکن ہی نہیں ہے سب سے پہلے مرد ہونا چاہیے کہ مرد کے پاس ایکس وائی پارٹ ہے اس سے ایکس ایکس کا بننا ممکن ہے جی نیت نے کہا کہ جناب یہ جو پیدائش کی سٹوری ہے یہ عورت سے شروع نہیں ہونی چاہیے یہ مرد سے شروع ہونی چاہیے پھر اس مرد سے عورت کا وجود ہونا چاہیے پھر اس مرد اور عورت دونوں سے انسانوں کا وجود ہونا چاہیے جب جنیٹک نے یہ ثابت کر دیا تو آئیے قرآن مجید کی طرف نظر دوڑائیے اللہ رب العزت نے ڈیڑھ ہزار سال پہلے قرآن مجید میں فرما دیا یا ست ربکم اے انسانو اپنے رب سے ڈرو اللہ خلقکم من نفس واحدہ جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا ہے تو ڈارون کی تھیوری کہتی تھی کہ ملینز آف چیمپئنز چینج ہونے چاہیے جینے کا نہیں ایک سے کام ہونا چاہیے قرآن نے بھی کیا بتایا تھا ایک انسان سے کہانی شروع ہوئی وہ خالہ کا مین ہا اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس مرد آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی ہوا کو پیدا کر دیا وہ بسا رجالن کثیر عمان سا اور یوں ہم نے ایک مرد اور عورت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا چودہ سو سال پہلے جو راز بتلایا گیا وہ آج آ کر سائنس نے پھر اس کی تصدیق کر دی تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ دنیا میں انسان کی پیدائش کیسے ہوئی تھی اب یہاں ایک نقطے کی بات سمجھ دیے اللہ تعالی فرماتے ہیں انسان کے بارے میں وسخر الکم معافی سماواتی و مافیل اب اور ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے مسخر کرنے کی تفصیل مفسرین نے لکھی کہ جس طرح سوار گھوڑے کو لگام ڈال کے اپنی مرضی کے مطابق یہ استعمال کرتا ہے دائیں موڑے بائیں موڑے کھڑا کر دے آہستہ بھگائے یا تیز بھگائے یہ سوار کا اختیار ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا اس کو تسخیر کہتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو آسمان اور زمین کے اندر ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا اس کا مطلب یہ کہ انسان کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ اس کو سمجھ کے پھر اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر سکتا ہے اور اپنی مرضی کے نتائج پا سکتا ہے آپ غور کریں کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے دنیا میں اب یہ اتنی بڑی فیکٹری ہے جب یہاں کے مالک چھٹی جانا چاہیں تو وہ پیچھے چپڑاسی کو تو اپنا قائم مقام نہیں بنا کے جاتے چپڑاسی کو کیا پتا کیسے فیکٹری چلتی ہے وہ اپنے پیچھے جنرل مینیجر کو اپنا قائم مقام بناتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگرچہ جنرل مینیجر کا ویژن اتنا نہیں جتنا اونر کا ہوتا ہے مگر ایٹ لیسٹ وہ اس کی پالیسیز کو رن کرنے میں اور ان کو آگے چلانے کی صلاحیت وہ رکھتا ہے اب انسان اللہ کا جب خلیفہ بنا تو جس پروردگار نے اس کائنات کو بنایا اس کا مطلب کہ اس انسان کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ یہ اس نظام کائنات کو سمجھ کر اپنی مرضی سے اونچ نیچ کر کے اس کو استعمال کرتا ہے اس کو مقام تسخیر کہا گیا چنانچہ انسان نے سمجھا یہ بیٹا کیوں ہوتا ہے بھائی یہ بیٹی کیوں ہوتی ہے تو اس نے دیکھا کہ جو کروموسوم ہے نا جب آپس میں ملتے ہیں تو مرد کا کروموسوم ایکس وائی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ایکس الگ وائی الگ اور جو عورت کا ہے وہ بھی ایکس ایکس ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو دو کی جگہ چار حصے بن گئے اب ان چار حصوں میں سے دو نے ایک دوسرے سے ملنا ہوتا ہے ایکس ایکس کے ساتھ مل گیا تو بیٹی ہو گئی ہے. اور ایکس وائی کے ساتھ مل گیا تو بیٹا ہو گیا اب انسان نے نظام فطرت کو سمجھا پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جی مجھے تو بیٹا ہی چاہیے لہذا اب اس نے کیا کیا کہ ان ویٹرو رو ٹیوب کے اندر اب اس نے ان کو آپس میں ملایا اور جو مرد کا ایکس وائی پارٹ تھا اس میں ایکس کو اس نے ختم کر دیا کہ وہ ایکس ایکسکٹو ہو گیا اب صرف وائی موجود ہے اب عورت کے جب دو ایکس ایک ایکس ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے وائی کے ساتھ ہی بانڈ بنانا ہے اور جب وائی کے ساتھ بانڈ بنے گا تو یقیناً بیٹا پیدا ہوگا چنانچہ انسان نے سمجھ کے قانون فطرت کو کہا کہ جی ہم چاہیں تو ہم بیٹے کو بھی جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے معاون بن سکتے ہیں چنانچہ بہت سارے ایسے میڈیکل ہاسپیٹل ہیں جہاں بیٹا حاصل کرنے والے لوگوں کو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اور واقعی نو سو ننانوے میں سے نو سو ننانوے کے ہاں بیٹا ہوتا ہے یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان نے خدا کے قانون کو چینج کر کے نا نا انسان قانون کو چینج کر ہی نہیں سکتا انسان پہلے قانون کو سمجھتا ہے کہ فطرت کا قانون کیا ہے پھر اس کے اندر اس قانون کے اندر رہتے ہوئے تبدیلی لاتا ہے مثال کے طور پہ عورت کے رحم کے اندر ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے جس کے اوپر بچے کے بننے کی ابتدا ہوتی ہے اب وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ساری دنیا میں وہی وہ ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے دس ڈگری نیچے کے ٹریچر پہ انسان بچے کو پیدا کر لے کبھی نہیں ہو سکتا جو فطرت نے قانون بنا دیا وہ law of ہے اس کے مطابق کام جلد. اب انسان نے جو بیبی بنایا تو جو عورت کے رحم کے اندر کنڈیشنز تھیں ان کو اسٹڈی کر کے اس کو ٹیسٹ کے اندر ہو بہ وہی بنایا تو کوئی انوکھی چیز تو نہ کی اس نے نا کوئی کام الگ تو نہ کیا کام تو وہی ہے جو مین کو سمجھ کے اس نے خود بنا لیا صلاحیت اس کو اللہ نے دی ہے کہ میرے بندے تم میرے نائے وہ جو میں نے کام کیے ہیں تم سمجھ بھی سکتے ہو اور سمجھنے کے بعد تم اس میں فنگرنگ بھی کر سکتے ہو یہ بھی صلاحیت تمہارے اندر موجود ہے چنانچہ انسان نے پھر اس فن کو اور آگے بڑھایا اور اب تو یہ حال کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب میری گائے دوبارہ جو ہے وہ بچے کی ماں بنے تو پوچھا جاتا ہے آپ کو نر چاہیے یا مادہ چاہیے جو مصنوعی نسل کشی کا طریقہ ہے نا وہ پوچھتے ہیں اچھا جی آپ کو کون سا رنگ چاہیے کون سی نسل چاہیے کتنے ملک والی بچی چاہیے یہ تمام سپیسیفیکیشن بتانے والا بتاتا ہے اور وہ بیج رکھنے والے اس کو ایسا بیج سلیکٹ کر کے دیتے ہیں کہ نائن اوٹ آف ٹین جو کہا ہوتا ہے بچہ اس کے مطابق ہوتا ہے چناتی انسان نے ڈی این اے کو ڈیکوڈ کرنا شروع کر دیا یہ ڈی این اے کیا چیز ہے کہ ہر مشین پہ جیسے کوئی پارٹ بنتا ہے نا تو اس کی ایک فائل تیار ہوتی ہے اس فائل میں اس کی ڈرائنگ بنی ہوتی ہے اسپیسیفکیشن دی ہوتی ہے اس کی दी دی ہوتی ہیں کلیئرنس दी دی ہوتی ہیں اس فائل کو دیکھ کے انسان کبھی بھی اس پارٹ کو ریپروڈیوس کر سکتا ہے یہ تو دنیا میں ہوتا ہے نا عام ورکشاپ میں اللہ رب العزت نے بھی انسان کا معاملہ ایسے بنایا ہر انسان کا ایک ڈی این اے ہے اس ڈی की کے اندر انسان کی پوری لکھی ہوئی ہے اب اس کے کوڈ جو تھے اس کو انسان نے سمجھا اور اس کو ایکسپلین کرنا شروع کیا ڈیکوڈ کرنا شروع کیا اس کو پتہ چل گیا یوں ہوتا ہے تو بال کالے ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں اگر یوں ہو جائے تو بال چھوٹے اور گھنگریالے ہبشیوں والے بال ہوتے ہیں یہ ایسے ہو تو آنکھیں نیلی ہوتی ہیں ایسے ہو تو آنکھیں کالی ہوتی ہیں ایسے ہو تو آنکھیں بھوری ہوتی ہیں تو انسان نے جو ڈی کوڈ کیا को این اے کو تو اب اس نے کہا کہ جی ہم ہونے والے بچے کی آنکھیں اپنی مرضی کے مطابق رنگی بنا سکتے ہیں تو واقعی اب یہ چیز سمجھ میں آنے لگ گئی کہ انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے یہ مسئلہ الگ ہے جائز ہے یا نہیں ہم اس سے بحث نہیں کر رہے کہ شریعت کا نقطۂ نظر کیا ہے وہ ایک الگ مستقل عنوان ہے مگر اتنا ضرور ہے کہ آج سائنس کی دنیا میں اس قسم کے تجربات ہو رہے ہیں اور انسان روز سے روز ایک نئے سے نیا کام کرتا چلا جاتا ہے چنانچہ انسان نے اپنے فائدے کے بہت سارے کام کر لیے مثال کے طور پہ سبزیاں تھیں تو ان کے اوپر انسیکٹ آتے تھے سبزیوں کو خراب کر دیتے تھے اس نے سوچا کہ بھائی ان سے بچنے کا کیا طریقہ چناچے بچھو اسکارپین اس کی پوائزن کو لے کر اس نے اس کو کیبیج کے اندر ملایا کیبیج بند گوبھی کہتے ہیں تو وہ بند گوبھی کی ایسی ویرٹی بنی کہ اگر کیٹرفیلر اس کو کھانے لگتا ہے تو اس کے پوائزنس اثر کی وجہ سے پیٹ پھٹتا ہے اور وہ خود ہی مر جاتا ہے کیٹن پھر اٹیک کر ہی نہیں سکتا حالانکہ وہ چیز انسان کو کچھ نہیں کہتی ہے. تو انسان نے اپنے فائدے کی خاطر اس ٹیکنالوجی کو پھلوں میں اور سبزیوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا چنانچہ ہیومن جین لیا اور اس کو شیپ کے اندر ڈالا اب شیپ کے اندر سے جو دودھ نکلا اس کے اندر الفا اینٹی ٹریپسن اس کے اندر کریکٹرسٹکس ہوتی ہے وہ نکلا اور وہ دودھ انسان کی لنگس کی بیماریوں کے لیے شفا ہوتا ہے اب ذرا غور کیجئے کہ جین لیا انسان سے اور ڈالا اس کو بھیڑ بکری میں اور اس کے دودھ میں ایک ایسی چیز آ جو انسان کے لنگز کی بیماریوں کا علاج اور اس کو انسان کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا انسان نے تجربہ کیا مرغی کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں اور دو اس کے ونگ ہوتے ہیں مگر یار لوگ جو ہیں نا وہ لیگ پیس کو پسند کرتے ہیں لہذا جینیٹیکلی اب انہوں نے ایک ایسی مرغی بنائی کہ جس کی چار ٹانگیں وہ جو ونگز تھے نا ان کی جگہ بھی ٹانگیں تاکہ ہر مرغی کے دو کی بجائے چار ٹانگیں ہم استعمال کر سکیں اور ہمیں فائدہ ہو ایسی بکری بنائی کہ اس بکری کے اندر اسپائڈر جین استعمال کیے آپ نے اسپائڈر کو دیکھا نا کہ وہ مکڑا جالا بنتا ہے تو اس کے اندر سپائیڈر کا جین لے کر جو جالا بننے کا سبب بنتا تھا اس کو بکری کے اندر ڈالا اس کے میں داخل کیا نتیجہ کیا نکلا ایک ایسی بکری بنی کہ اس کے دودھ سے ریشم کی طرح فائبر نکلتا ہے فائبر بنا لیتی ہیں جیسے ریشم کا کیڑا ریشم بناتا ہے، اس کے دودھ سے ریشم نما ایک فائبر بناتے ہیں اچھا اس فائبر کے اندر ایک عجیب خوبی اتنا ملائم کہ اس جیسا ملائم کوئی سنتھیٹک چیز ہو نہیں سکتی اور اتنا زیادہ وہ مضبوط کہ اتنی سٹرینتھ کا فائبر سنت کو نہیں سکتا چنانچہ جو چھاتا بردار لوگ ہوتے ہیں نا جو چھلانگ لگاتے ہیں جہازوں سے تو ان کے پیچھے ایک رسی ہوتی ہے جسے وہ لٹکتے ہیں اس کے لیے اس رسی کا استعمال شروع کر دیا گیا اور یہ اس کے لیے پرفیکٹ چیز بن گئی اب دیکھیے انسان نے اپنے فائدے کی خاطر کہاں سے کہاں چیز کو استعمال کیا عجیب بات یہ ہے کہ ہیومن جین بیکٹیریا میں کام کرتے ہیں منکی کے جین چوہوں میں اور ارتھ ورم کے اندر کام کرتے ہیں جو درخت کے جین ہے وہ کیلے کے اندر کام کرتے ہیں اور مینڈک یعنی فراک کے جین یہ چاولوں میں کام آتے ہیں تو مختلف طرف سے جین لے لے کر اس نے اپنے فائدے کی چیز حاصل کی چنانچہ آج کے مسلمان نوجوان کے لیے اس ٹیکنالوجی کو سمجھنا یہ فرد ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ سائنس کی کتاب میں پڑھا کہ جی آج کل جو ٹماٹر بن رہے ہیں ان میں گروتھ ہارمون استعمال کیا گیا اور وہ گروتھ ہارمون سور کے جسم سے حاصل کیا گیا تو مجھے فکر ہوئی یا اللہ حلال مال سے ہم تو سبزی لاتے ہیں کھانے کے لیے اور اگر اس میں سور کی کوئی بھی چیز شامل ہے تو ہمارے لیے تو پھر مسئلہ بن گیا تو مجھے چینیٹک انجینئر سے پھر رابطہ کرنے کا ایک شوق ہوا چنانچہ ایک ایسے انجینئر سے ملاقات ہوئی کہ جو ماڈیفائڈ سیڈ بناتے تھے فلاں کام کرتے تھے اس نے باقاعدہ کمپیوٹر کی سکرین پر مجھے دکھایا کہ دیکھو یہ جین ہے اگر یہ ٹماٹر کے بیج میں ڈالیں سائز اچھا ہو جاتا ہے کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے فاسٹ گرو کرتا ہے یہ فلاں یہ فلاں اب یہ جین آپ چاہیں تو سور سے بھی لے سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو دوسری سبزیوں سے بھی لے سکتے ہیں تو آپشن تو موجود ہے نا مگر چونکہ اس کے پیچھے کفر کی ذہنیت کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ تو چاہتی ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ ان کے نزدیک سور جو ہے اس میں کوئی مسئلہ ہی ان کو نظر نہیں آتا مگر بحثیت مسلمان ہمارے لیے تو حرام ہے ہم اس سے ایکسٹیکٹ کی ہوئی چیز کو کیوں استعمال کریں تو اب مسلمان نوجوانوں کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ اگر تم اس ٹیکنالوجی کو نہیں سیکھو گے تو کافر لوگ تو تمہیں سبزیاں بھی کھلائیں گے جس میں حرام چیزیں شامل ہوں گی کیا کرو گے بھائی کدھر سے تمہارا دل کا نور ہوگا کدھر سے تمہاری روحانیت قائم کرے گی کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی تو مسلمان نوجوان اس کو سمجھیں اور کم از کم امت کو حلال چیزیں کھلانے کے لیے پیش کریں کہ امت اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے تاہم اس میں انسان نے پھر کچھ اور سٹیپ لیے وہ کیسے کہ اس نے نئے نئے تجربات شروع کر دیے چنانچہ یہ لوگ سور بہت پالتے ہیں اور سور کا جو منیور ہوتا ہے نا وہ زمین میں ڈالیں تو فصلیں جل جاتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے مینیور میں فاسفورس بہت زیادہ ہوتا ہے ایک حد تک تو فائدہ مند ایک حد سے زیادہ ہو تو نقصان دے اب انہوں نے انوائرو پگ بنایا اس کا نام رکھا انوائرو پگ اور کیا کیا کہ اس کے اندر ایک ہوتا ہے اکلا بیکٹیریا وہ اور ماؤز کے ڈی این اے کو ملا کر انہوں نے پیگ کے ایم ایک ایسا سور بنا کہ جس کے منیور کے اندر فاس فورس سیونٹی پرسینٹ ریڈیوز ہو گئی اب سیونٹی پرسینٹ ریڈیوز ہونے سے اس کی منیور کام آنے لگ گئی تو اس کا نام انہوں نے رکھا این وائرو پگ یونیورسٹی آف واشنگٹن میں ایک شیشم کا درخت بنایا پاپولر کا اس درخت کی خوبی یہ ہے کہ جو پانی کے اندر جو پانی کے اندر کنٹینمنٹ ہوتی ہیں نا وہ ان کو یوز کرتا ہے یعنی جو پانی کو پالیوشن کر دی جاتی ہے تو عام درخت تو صاف پانی استعمال کرتا ہے اور اگر پالوشن زیادہ ہو جائے تو درخت مر جاتا ہے نہیں نہیں نہیں درخت ایسا بنایا کہ جو اس چیز کو استعمال کرتا ہے جس کی عام ضرورت نہیں ہوتی چنانچے وہ چیز ہوتی ہے ٹرائی کلورو ایتھلین وہ یوز کو کرتا ہے اور صاف پانی کو وہ دوسری جگہ پر بھیج دیتا ہے تو گویا پالوٹیڈ پانی کو صاف کرنے کے لیے درخت مرضی کے بنا لیے گئے <coughs> سلمن فش کا جو گوشت ہوتا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے خاص طور پر سائنسی ملکوں میں بہت پسند کیا جاتا ہے اب چونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی تھی تو انہوں نے ایک ایسی سلمن بنائی کہ جس کا گروتھ ریٹ نارمل سلمن سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے عام مچھلی فرض کرو اگر ایک سال کے بعد دو کلو کا وزن پاتی ہے تو وہ دو مہینے میں دو کلو کا وزن پا لیتی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے عام مرغی سال بعد جا کر اس سائل کی بنتی ہے اور آج کل جو یتیم مرغے پالے جاتے ہیں تو وہ چند مہینوں کے اندر بلکہ دنوں کے اندر اتنا وزن لے لیتے ہیں تو انسان نے اب ان چیزوں سے یوں اپنا فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیا پھر ایک سٹیپ اور آگے بڑھے انہوں نے کہا کہ بعض بیماریوں کی ویکسین ہوتی ہے اور وہ انسان کو استعمال کروانی پڑتی ہے جیسے کالرا ہیپیٹائٹس بی ان کے ٹیکے لگانے پڑتے ہیں كطرے پلانے پڑتے ہیں پھر جا كے كام بنتا ہے نہیں نہیں نہیں اس کی ویکسین سبزیوں میں شامل کر دو چنانچہ ہیپیٹائٹس اور كالرا کی ویکسین پوٹیٹو میں بنانا میں لیٹس میں اور کیرٹ میں ان چار چیزوں میں کامیابی سے ڈالی جا رہی ہے جو بندہ اس کو کھائے گا ان بیماریوں کی ویکسین خود بخود ہو جائے گی پھر اس نے میڈیسنل ایگ بنایا چونکہ عام جو انڈا ہے انسان اس کو کھاتا ہے تو اس کا ایک محدود فائدہ ہے کچھ نقصانات بھی ہیں مگر اس نے کہا نہیں مجھے تو ایسا انڈا بنانا ہے جو کینسر کی بیماری کو ختم کرے جو میڈیسنل ایگ بنا ایگ بنا اس کا جو ایگ وائٹ ہے اگر اس کو کھایا جائے تو وہ کینسر فائٹنگ میں انسان کی ہیلپ کرتا ہے اسی طرح انسان نے سکینڈ سکن کینسر کا بھی علاج ڈھونڈ لیا اب ان دنوں میں انسان نے تیرہ ادویات ایسی بنائی ہیں جن کو جینیٹک ڈرگ کہا جاتا ہے آنے والے وقت میں یہ جو ہمارے فارمیسی کے اسٹور ہے نا یہ سارے ختم ہو جائیں گے پھر انسان کے ڈی این اے کا علاج ہوا کرے گا اور انسان کو جینےٹکلی ٹریٹ کیا جائے گا وہ دوائیاں ڈفرینٹ ہوگی تھوڑی سی دوائیوں کی ضرورت ہوگی اتنے بڑے سٹوروں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی یہ منہ سے جو ہم بھر بھر کے ہتھیلی میں گولیاں کھاتے ہیں یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا کچھ عرصے میں چنان انسان نے انسولین جینیٹیکلی بنا لی پھر ہیومن گروتھ کا ہارمون وہ انسان نے جینیٹیکلی بنا لیا سیل لیکمیا یہ جو سر گنجا ہو جاتے ہیں نا تو نیچے کے جو سیل ہوتے ہیں ان میں خاص بیماری آ جاتی ہے ان کا علاج نکال لیا چنانچہ گنجوں کے سر پہ بھی دوبارہ بال آ جاتے ہیں پھر انسان نے ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین بنائی جینےٹیکلی پھر جب انسان کے آرگن کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا تھا تو اس وقت انسان کا جسم اینٹی باڈیز کے خلاف فائٹ کرتا ہے اور وہ کئی مرتبہ ریجیکٹ کر دیتا تھا اس کڈنی کو اور چیز کو چنانچے آپریشن ناکام بندے کی ڈیتھ ہو جاتی تھی اس میں انہوں نے جینیٹکلی ایسی دوائی بنا لی کہ جو اب انسان کے آرگن ٹرانس پلانٹ کے اندر کام آتی ہے اور اب ان کا مستقل انسان علاج کر رہا ہے چناچے مایوکارڈیل انفاکشن اس کے لیے بھی انسان نے ایک علاج نکال لیا ایک کمپنی ہے امریکہ کی اس کا نام ہے ہی میٹک چنانچہ انہوں نے ایسی گائے بنائی اور ایسی بکریاں بنائی کہ ان کے اندر ہیومن اینٹی باڈی ہوتی ہے یعنی اینٹی باڈی تو انسان کے جسم جی میں مگر نہیں ایسی بکری ایسی گائے بنا لی کہ ان کے اندر وہ اینٹی باڈی بڑھتی ہے اور وہاں سے لے کے انسان کے لیے استعمال کرنی پڑے تو انسان اس کو استعمال کر لیتا ہے اسی طرح ایڈز کے لیے اس وقت جینےٹک ڈرگز کے اوپر کام ہو رہا ہے انفلمیشن جو ہو جاتی ہے نا جسم کے کچھ حصوں کی سوج جاتے ہیں اس انفلمیشن کو ختم کرنے کے لیے جینےٹک ڈرگز بنائی گئی ہیں اور انفیکش ڈیزیز کا علاج بھی اب اسی طرح کیا جا رہا ہے جینیٹک کی دوائیوں سے چنانچہ جس چیز پر آج کل سب سے زیادہ جینےٹک انجینئرنگ میں کام ہو رہا ہے یہ لائن اس آجز کی تو نہیں لیکن ایک طالب علم ہونے کے ناطے جو چھوٹا موٹا مطالعہ کیا تو چند باتیں آپ کے بھی علم میں لانے کے لیے اس موقع پہ ضروری ہیں سب سے زیادہ جو کام ہو رہا ہے وہ اینٹی ایجنگ پہ ہو رہا ہے کہ انسان کہتے ہیں جی سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ ایجنگ ہے کہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے لہذا بڑھاپے کا علاج نکالو اب بڑھاپے کا یہ علاج نہیں کہ بھائی بڑھاپا آئے ہی نہیں, نہیں وہ کہتے ہیں کہ ایجنگ کی وجہ سے جو کینسر کی پروبلٹی ہوتی ہے ہر نو سال کے بعد ڈبل ہو جاتی ہے یعنی بچے کے اندر کینسر کی پرابیبلٹی تھوڑی نو سال کے بعد پہلے سے دگنی اٹھارہ سال کے بعد پہلے سے دگنی ستائیس سال کے بعد پھر دگنی پھر اگلے نو سال کے بعد اور دگنی ہر نو سال کے بعد جب بیماری کی رفتار اور چانس دگنے ہوتے چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اصل بیماری تو پھر یہ ہوئی تو سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ ہم اینٹی ایجنگ کے اوپر کام کر کے اس سے دو نتیجے حاصل کرنا چاہتے ہیں نمبر ایک انسان کی جو ایوریج عمر اس وقت ہے اس سے دس سے پندرہ سال اس کی ایج اور پرولونگ ہو جائے گی مگر اصل فائدہ یہ کہ انسان عمر کے آخری حصے تک بیماریوں سے پاک رہے گا وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے عمر تو ہے نبے سال مگر نبے سال تو جا کے آتے ہیں نا دیر سے اور چالیس سال سے لو بیک پین شروع ہو جاتی ہے اور پینتالیس سال سے گٹھنوں کی درد شروع ہو جاتی ہے اور پھر بلڈ پریشر ہو جاتا ہے یہ جو بیماریوں کی زندگی ہے یہ کوئی زندگی تو نہ ہوئی نا تو وہ کہتے ہیں کہ بیماریاں نہ ہوں جو لائف میں اللہ نے لکھ دیا اسی کے مطابق موت آئے مگر ہیلدی لائف ہونی چاہیے بندے کی اور یہ ایک ایسے ٹارگٹ ہے کہ جس کو اچیو کر لینا کوئی اتنا مشکل نظر نہیں آتا چنانچہ کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے آج کا سائنسدان کام کر رہا ہے لہذا دو ہزار نو سے لے کر دو ہزار گیارہ تک یہ جو تین سال تھے ان کا نام دیا گیا پوری دنیا میں ایج آف جینےٹک میڈیسن کہ یہ تین سال جینےٹک میڈیسن کے بریک تھرو کے سال ہے تو اگر بریک تھرو ہو گیا کچھ بیماریوں میں تو آئندہ باقی بیماریوں میں بھی ہو جائے گا چنانچہ دو بیماریاں جو پہلے ناقابل علاج کہی جاتی تھیں آج ان کا علاج ہو رہا ہے بچوں میں ایک بیماری ہوتی ہے ببل بیبی ڈیزیز اس ببل بیبی ڈیزیز میں انسان کے جسم میں دو جین ہوتے ہیں ان میں سے ایک مسنگ ہوتا ہے اور اس کے مسنگ ہونے کی وجہ سے دوسرا جین بھی کام نہیں کرتا تو انسان کا امین سسٹم کمزور ہو جاتا ہے کام نہیں کرتا اور امیون سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے بچہ مر جاتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں تھا لیکن آج کی جینے انجینئر نے اس جین کو ڈھونڈ لیا اور وہ جین بچے میں اس طرح داخل کرتے ہیں کہ دونوں جین مل کر اس کا امیون سسٹم کام کرتا ہے اور بچہ صحت مند انسان کی زندگی گزارتا ہے اسی طرح لیبر کنجنٹل ایمروز ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے ایک بچے کی آنکھوں پر کچھ عرصے کے بعد ایسا موت یا بند آتا تھا کہ وہ اندھا ہو جاتا تھا کچھ عرصے کے بعد آج جینےٹکلی اس کا علاج نکال لیا گیا اور اس بیماری کے بچے شفا پا کر ستر ستر سال کی عمر تک بینائی کے ساتھ زندہ رہ سکتے تھے تو ایسی بیماریوں کا علاج بھی انسان نے کرنا شروع کر دیا اب ایک نئی چیز پر انسان نے کام کیا اس کا نام ہے زیو ٹرانسپلانٹ زیو ٹرانسپلانٹ کا کیا مانا کہ انسان کے جسم میں جن آرگنس کی ضرورت ہے اس کو جانوروں کے اندر بنایا جائے اور جانوروں سے نکال کر پھر انسان کے جسم میں اس کو لگا دیا جائے اور وہ پہ پارٹ کام کرنے لگ جائے اس کو کہتے ہیں زیو ٹرانسپلانٹ اب انسان کے جسم کے ساتھ سب سے زیادہ جانوروں میں سے چیمپینزی کی مشابہت ہے مگر چمپنزی دنیا میں ہے بہت تھوڑا اب اس کے بعد نیکسٹ آپشن وہ بابون کی رہ جاتی ہے یا پیگ کی رہ جاتی ہے تو پیگ تجربات کے لیے بعض سائنسدانوں کو جو مسلمان ہوتے ہیں قابل قبول نہیں ہوتا لہذا اب ان کو محسوس ہوا کہ ہمیں بابون پر محنت کرنی چاہیے چنانچہ انسان کے پارٹس کو بابون کی باڈی کے اندر گرو کیا جاتا ہے اور جب وہ بن جاتے ہیں تو وہاں سے نکال کر اس کو انسانوں کی باڈی میں استعمال کرتے ہیں اور باڈی اس کو ایکسپٹ کر لیا کرتی ہے یہ دیو ٹرانسپلانٹ یہ انسانی دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے والی چیز ہے چنانچہ آج کا مادی دور ایسا ہے کہ انسان نے ہزاروں کے حساب سے ڈی این اے کو ڈیکوڈ کر لیا اور اب اس کو پتا ہے کہ انسان کی بیماری کا علاج کیسے ہو سکتا ہے چنانچہ کینیڈا میں ہمارے ایک دوست ڈاکٹر تھے انہوں نے اپنا ٹیسٹ کروانا تھا جیسے ہم ہر سال ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ لکھ دیتے ہیں جی کہ لیپ پروفائل فلاں فلاں فلاں ای ایس آر سارا چیک کرواؤ پتہ چلے کہ تمہاری صحت کیسی ہے تو کینیڈا میں وہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ جینےٹک بیسڈ ٹیسٹ ہے اس میں آنے والے بیس سالوں میں انسان کو جو بیماریاں آ سکتی ہیں ان کی ڈیٹیل آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو یا کوئی خاص وقوع نہ ہو روٹین کی لائف رہے تین سال بعد آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہوگی اور ہو جاتی ہے چھ سال بعد شوگر کی بیماری ہوگی ہو جاتی ہے اتنے سال بعد جوڑوں کا درد ہوگا ہو جاتا ہے وجہ کیا کہ ڈی این اے کے اندر وہ ٹائم اسکیل موجود ہوتی ہے باڈی کا ریسپانس بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنی عمر میں جا کے پھر کیا ہونا ہوتا ہے تو وہ اس کو معلوم کر کے بیس سال کی پروفائل تو ابھی دے رہے ہیں ہو سکتا ہے چند عرصے کے بعد پچاس سال کی پروفائل دینا شروع کر دیں تو آنے والے وقتوں میں یہ جو میڈیسنل ٹیکنالوجی ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں جائیں گی اور انسان حیران ہوا کرے گا چنا ایک نئی چیز آج کل ہو رہی ہے ڈاکٹر لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں مگر میں اپنے عام بھائیوں کے لیے اس کو انفارمیشن کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے اور ماں کے درمیان ایک آت ہوتی ہے اس کے اندر بلڈ ہوتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کو ایمبیلیکل کارڈ کہتے ہیں ایمبیلیکل کارڈ کہتے ہیں اس کارڈ کے اندر جو بلڈ ہوتا ہے آج کل اس کو سیو کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے محفوظ کرو کیونکہ وہ بلڈ جب نکلتا ہے تو اس کے چند سیکنڈ یا منٹ تک وہ ٹھیک رہتا ہے پھر ہمیشہ کے لیے ڈیڈ ہو جاتے ہیں وہ سیل اور ان کا نیم ال بدل انسان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تو آج کل یورپ میں جو بلڈ بینک بنتے تھے انہوں نے جینےٹک بینک بنانے شروع کر دیے وہ ہر بچے کا پانچ ہزار ڈالر سات ہزار ڈالر پے کرتے ہیں اور اس کا جو اینبیلیکل کارڈ کا بلڈ ہے اس کا سیمپل لے کے اس کو محفوظ کروا دیتے پھر اس کے جو بھائی بہنیں ہوتے ہیں آئندہ ان کی بیماریوں کے لیے جو علاج ہوگا وہ اس بچے کے ان سیل سے حاصل کیا جا سکے گا اسٹیم سیل وہاں سے لے لیتے ہیں اور اس کا علاج حتیٰ کہ اب بعض یورپ کی کمپنیوں نے پاکستان کی کمپنیوں سے بھی ایگریمنٹ کرنے شروع کر دیے یہ بہت لیٹسٹ چیز ہے اور امریکہ میں تو ایک کمپنی نے ایڈورٹائزمنٹ بھی شروع کر دی کہ ہم ہمبیلیکل کارڈ کے جو بلڈ ہے اس کو ہم سیو کرواتے ہیں آنے والے وقت میں انسان ہر انسان کے ڈیٹے کو سیو کر لیا جائے گا اور پھر اس سے اس جیسا ایک نیا انسان پیدا کرنا اس کی کوشش کی جائے گی اور یہ چیز سمجھ میں تو آنے لگ گئی ہے ایک ہوتا ہے ٹیشو کلچر لیب وہ کیا چیز ہے بھائی کہ آپ کے پاس اگر ایک آلو ہے آپ اس کے ہر سیل سے ایک آلو کا پودا پیدا کر سکتے ہیں ٹیوب کے اندر ویٹرو آپ پودا بنا سکتے ہیں اور پھر اس سے ایک ویرائٹی آگے چلا سکتے ہیں اب ایک آلو سے اگر کروڑوں آلو بن سکتے ہیں ی جیسے ہوں گے हर चीज ہر چیز میں तो फिर تو پھر ایک انسان کے اگر ڈی ای کو سیو کر لیا اور اس کے اسٹیم سیل کو سیو کر لیا اور ایمبیلیکل کارڈ کے بلڈ کو سیو کر لیا تو آنے والے وقت میں اس کی فوٹو کاپی نکالنا کون इंसान مشکل ہوگا पर انسان نے جانور پر اس کا تجربہ شروع کر دیا جانور پر تجربہ کیا شروع کیا ذرا غور کیجئے. کہ بعد ایسے جانور تھے کہ جن, کہ جن کی دنیا کے اندر نسلی ختم ہوتی جا رہی تھی جیسے وائٹ لائن دنیا میں بہت چند دکھ رہ گئے اب ان کو وہ سیو کر رہے ہیں مگر ان کے سیو کرنے کا ایک طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ ان کی انفرمیشن کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بچے کو عام شیرنی کے رحم میں رکھ دیتے ہیں اور اس سے وہ جو نایاب جنس ہوتی ہے اس کے بچے پیدا ہونے لگے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو جانور قیمتی تھے اور ان کی نسلیں ختم ہو گئیں ہم اس طرح ان کی نسلوں کو دوبارہ دنیا کے اندر لے کر آ جائیں گے اور یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان یہ کیسے کر سکتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان نے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسے کام کرنے شروع کر دیے کہ جنہوں نے واقعی آج انسانی عقل کو حیران کر کے رکھ دیا مگر اس کی انتہا کہاں ہوگی اصل میں یہ نقطہ تھا جو آج سمجھانا تھا جس کے لیے اب تک سارا یہ میں نے زمین ہموار کی گراؤنڈ بنایا اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی لیکن چونکہ یہ بھی ایک انڈسٹری ہے اور یہاں کام کرنے والے لوگ ٹیکنیکل لوگ ہیں اور یہ لوگ جین کو اور ان چیزوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور کو یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لہذا لذیذ بود حکایت دراز گفتم بات ذرا ٹیکنیکل تھی تو لمبی کر دی مگر عام آمدم برسرے مطلب کہ اب ہوگا کیا لگتا یہ ہے کہ پہلی ٹیکنالوجی واسطہ تھیں ذریعہ تھیں سبب تھیں یہ جینیٹک ٹیکنالوجی یہ اب قیامت کے آنے کا سبب بنے گی کیسے بنے گی پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے قیامت آ سکتی ہے ایمان تھا مانتے تھے عقل نہیں سمجھ پاتی تھی مثال کے طور پہ ایک سے مبارکہ ہے لاتکم سا اللہ اللہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک پوری دنیا میں ایک بھی انسان اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے تو ذہن میں خیال آتا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا کیسے پوسیبل ہے ٹھیک ہے عمل والے زیادہ نہ رہیں خدا کو تو ماننے والے رہیں گے نا مگر ایسی حالت کہ خدا کا نام بھی نہ آتا ہو کسی کو یہ کتنی عجیب چیز عقل کو سمجھ میں نہیں آتی پھر یہ دیکھیں کہ مسلمان ہی ختم نہیں ہوں گے عیسائی بھی ختم یہودی بھی ختم اس لیے کہ ہمارا اور ان کا رسالت میں فرق ہے خدا کو مانتے تو وہ بھی ہیں ہم بھی مانتے ہیں ہم ایک مانتے ہیں وہ تین مان لیتے ہیں مگر وجود خدا کے تو وہ قائل ہے نا گاڈ کو تو مانتے ہیں نا ڈالر کے اوپر لکھا ہوا ان گوڈ وی بلیو تو خدا کو تو مانتے ہیں اب جب حدیث نے کہا کہ خدا کا نام لینے والا اس کا مطلب یہ کہ نہ کوئی مسلمان ہوگا نہ کوئی عیسائی ہوگا نہ کوئی یہودی ہوگا دین جاننے والا ہی کوئی نہیں ہوگا ایسے شرار الناس کے اوپر قیامت قائم ہوگی یہ ला یہ کیسے ہو سکتا ہے مگر اب جینیٹک انجینئرنگ نے اس معاملے کا سمجھنا آسان کر دیا وہ کیسے کہ چونکہ اپنی مرضی کا انسان پیدا کرنے کی مشقیں ہو رہی ہیں اور چند سالوں میں یہ کام آسانی سے ہونا شروع ہو جائے گا فوٹو نکلنی شروع ہو جائیں گی تو انسان یہ چاہے گا کہ ایسا انسان سلیکٹ کیا جائے جو عقل میں تو آئنسٹائن جیسا ہو نیوٹن جیسا ہو نوبل پرائز ونر ہو صحت بڑی اچھی ہو بیماریاں اس کے اندر سے جینےٹکلی ختم کر دی جائیں پوری زندگی صحت کے ساتھ کام کرتا ہو تو یہاں تک تو بات تھی ٹھیک مگر جو شیطانی دماغ ہے نا وہ پھر ایک قدم آگے بڑھے گا وہ کیا کہ ایسا انسان کے ان تمام خوبیوں کے ساتھ وہ خدا بیدار بھی ہو دہریہ ہو ذہنیتی دہریے والی ہو وہ سنے نہ خدا کا نام مانے نہ خدا کو تو آج دنیا میں دین سے بیزاری پیدا کی جا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین بیزار طبقہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے کہتے جی نام ہی نہ لو ڈسکسی نہ کرو ایسی محنت کی جا رہی ہے کہ دین بیزار بن جائیں لوگ اور ان کے اندر اضافہ ہم روز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں خاص طور پر جو نئی نسل ہے جس کو انٹرنیٹ مل گیا موبائل فون مل گیا وہ اپنے دوستیوں کے چکر میں ایسے لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اسلام کی پابندیاں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تو ایمان کہاں رہا وہ تو ایمان سے خارج ہو گئے تو دین بیزار لوگ اس وقت پیدا کرنے کی محنت ہو رہی ہے اور اسی لیے یہ جو سیل فون ہے نا ان کا راتوں کو استعمال فری کر دیا گیا ساری رات کرو بات بھائی پتہ ہے جو رات کو باتیں کرے گا تو بزنس کی باتیں تھوڑا ہوں گی بات پہنچی تیری جوانی تک چنانچہ کالجوں کے یونیورسٹیوں کے لڑکے لڑکیاں چھ گھنٹے حضرت آٹھ گھنٹے میں بات کرتا ہوں میں پانچ گھنٹے بات کرتا تھا ہر رات آٹھ آٹھ گھنٹے نیٹورک ٹو نیٹورک فری لہذا نو نو گھنٹے اب ماں باپ خوش ہو کے سوئے بچی کمرے میں پڑ رہی ہے اور بچی صاحبہ وہاں اپنا خون آن کر کے غیر محرم مرد سے آٹھ گھنٹے چار گھنٹے تین گھنٹے اس طرح بات کر رہی ہے جس طرح میاں بیوی بی ایک بستر پر سوئے ہوئے ایک دوسرے کے قریب سر کر رہے ہوتے ہیں اب جب حالت نوجوانوں کی یہ ہوگی تو بے حیائی عام ہو جائے گی فرسٹریشن عام ہو جائے گی اور نوجوان کہیں گے جی یہ کیا پابندیاں ہیں ہم سے تو پابندیاں برداشت نہیں ہوتی لہذا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے دین بے لوگوں کو زیادہ کیا جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا مسلمان نوجوان دیکھنے میں مسلمان مگر پسند نہ پسند کے حساب سے وہ بالکل غیروں کے طرز پر چلنے والا اسی کا تو علام اقبال نے کہا تھا درگ لو اے گو ہا تیرے گلے کے اندر کسی کی ادار مانگی ہوئی گفتگو ہے کا لفظ آتا ہے جزاک اللہ کا نام ہی نہیں آتا شکریہ کا نام ہی نہیں آتا ماں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ کا لفظ سکھانے کی بجائے شروع یہاں سے کرواتی ہے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہا آئی ونڈر وٹ یو آر <تصال> تو حکیم علمت نے کہا علامہ اقبال نے در گلوئے گفتگو ہا مستار تیرے گلے میں دشمنوں کی اور غیر کی مانگی ہوئی گفتگو ہے در دلے تر زوہ مستعار اور تیرے دل میں غیر کی مانگی ہوئی آر مسلمانوں والی آرزویں نہ رہی میں تجد گزار بن جاؤں میں پاک دامنی کی زندگی گزاروں میں اخشے اخلاق والا بن جاؤں نہیں غیروں کی آرزویں وہ آ سر سروہیت راہ کباہ خاصتا تیرے سراپا نے غیر کے لباس کو اوڑھ لیا اپنے اوپر پہن لیا کمریانت را نواہ خاصتا تیری کمری نے غیروں کے زمزمے گانے شروع کر دیے چنانچہ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں جی بڑی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہم تو بہت پیچھے رہ گئے بھائی ٹیکنالوجی کو ٹیکنالوجی کے درجے میں رکھیں اس کو ایمان پر تو مقدم کرنا شروع نہ کریں نا ایمان اپنی جگہ ہے مگر آج کے نوجوان کی صحیح تصویر کھینچی درگلو گپت گوہا مستار در دلے تو مستار سر وایت را کباہا خاصتا کمریانت راہ نواہا خاصتا آگاہ سر ما غاغ بسر پیش قومی خیش باز آید اگر وہ ہستی جس کی نگاہ دیکھنے کبھی خطا نہیں کر سکتی تھی اللہ نے گواہی دی فرمایا اگر وہ ہستی کبھی آج کے دور میں اس دنیا میں واپس آ جائے تو آج کے مسلمان کو دیکھ کر وہ یہ کہنی گوی دت مولا اے ما میرے مولا یہ فرمائیں گے اے نوجوان تم میرا نہیں ہے ماں اے وا ماں اے وائے ماں تو حالت تو یہی ہو گئی ہے آج کے مسلمان نوجوان کی نماز پڑھنا مشکل نیکی کرنا مشکل چہرے پہ سنت سجانا مشکل اور جو غیروں کے کام ہیں سب کرنے اس کے لیے آسان تو سمجھیں یہ پہلا سٹیپ ہے دین بیزار لوگ بنانا جب یہ بن جائیں گے تو نیکسٹ سٹیپ ہوگا جنیٹک انجینئرنگ کے ذریعے خدا بیزار انسان پیدا کرنا اور اس کا طریقہ کیا ہوگا مختلف ملکوں میں کہہ دیا جائے گا کہ بھئی اگر تم میاں بیوی بی وقت گزارنا چاہتے ہو گزارو بچہ چاہتے ہو تو تم ہمارے پاس بینک میں آؤ ہم تمہیں ایک ایسا بیج دیں گے کہ جس سے تمہارے یہاں آئنسٹائن لیول کے دماغ والا آئی کو لیول بچہ پیدا ہوگا اور صحت ایسی ہوگی فلاں ایسی ہوگی ایسا بیماریوں سے پاک ہوگا اور جو عورت ایسا کرے گی ہم اس کے ٹیکس کو معاف کر دیں گے تو مادی دنیا کی عورت اس کو تو دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں لہذا وہ بچہ لینے کے لیے وہاں چلی جائے گی چنانچہ مارشل ریس بنانے کی نیت سے دنیا کے اندر خدا بے دار انسان بڑھنے شروع ہو جائیں گے اور یہ ایسے ہوں گے جو خدا کا نام بھی سننا پسند نہیں کریں گے ان کے نزدیک بھوک لگی کھا لیا کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی پیاس لگی لوگوں میں بیٹھ کے پانی پی لیا کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی نیند آئی گھر کے لوگ موجود ہیں سو لیا سب کے سامنے شرم محسوس نہیں ہوتی وہ کہیں گے ہاں جب تمہیں جنسی ضرورت محسوس ہو تو اگرچہ سب لوگ موجود ہیں تم اپنی ضرورت کو پورا کر لو جیسے بیٹھے آئس کریم کا تم جو ہے وہ کون کھا رہے ہو شرم نہیں آتی سیکس کرتے ہوئے آنے والے وقت میں انسان کو شرم نہیں آئے گی اور یہ دین بیزار نہیں یہ خدا بیزار زار لوگ ہوں گے چنانچہ پاک سے اس کا اشارہ ملتا ہے نبی علیہ سات وسلام نے اشاد فرمایا ایک جگہ پر کچھ لوگوں کا مجمع ہوگا ایک عورت اس مجمع کے قریب سے گزرنے لگے گی مجمع کے اندر سے ایک مرد اس عورت کی طرف دیکھے گا اس کو اشارہ کرے گا کہ میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں وہ عورت راضی ہو جائے گی تو وہ مرد اور عورت اس مجمے کے سامنے جناب شروع کر دیں گے پورے مجمے میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو ان دونوں کو یہ کہے کہ آپ لوگ اوٹ میں چلے جائیں یہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ وسلم نے نشانی بتا دی میں سلام کرتا ہوں اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ان کی تعلیمات کو انہوں نے چودہ سو سال پہلے جب کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا دنیا ختم کیسے ہوگی میرے آقا نے اشارے کر دیے لوگ آنے والے دور میں علامات بتا دیں گی کہ اب دنیا کی بسات الٹی جانے والی ہے اب یہ دنیا اپنے انجام کی طرف آگے بڑھ رہی ہے یہ وہ جینےٹکلی پروڈیوسڈ لوگ ہوں گے غیرت حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی آج کے کافر نے کہنا شروع کر دیا شائنیس از اے سکنے فرق سوچیں اسلام کہتے ہیں حیا ایک وسط ہے الحیا شوبت المن حیا دین کا حصہ ہے نبی رشام نے فرمایا جہاں حیا ہوگا وہی بہتر ہوگا تو دین اسلام نے حیا کو اچھا کہا آج کی سائنسی دنیا لکھ کے لگا ہوتا ہے ملکوں میں شائنیس is a sickness شرم بیماری ہے چناتے شرم کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر محنت ہو رہی ہے بھائی مرد عورت مل کے دوڑو بھئی اکٹھی مجالس قائم کرو مل کے کھانے کھاؤ عورت کو گھروں سے نکالو کیا تم نے اس کو بند کر کے جیل میں رکھ دیا یہ ساری باتیں بنیادی طور پر حیا کو زندگیوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے یہ محنت شروع ہو چکی ہے اور مختلف ملکوں کی قومیں وہ اس کو آہستہ آہستہ اپناتی جا رہی ہیں جو آج سے پہلے دور کی عورت کی زندگی تھی آج کے دور کی عورت کی زندگی بہت اوپن ہو جا رہی ہے حیرت کی بات ہے ٹی وی کے اندر نیوڈ کلب کی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں بعض ملکوں میں یعنی جیسے اور خبریں بتائی جاتی ہیں کہ فلاں ملک میں سیلاب آ گیا فلاں ملک میں قت آ گیا فلاں ملک میں فلاں بیماری پھیل گئی فلاں ملک میں یہ مسئلہ آ گیا اسی طرح ٹی وی کے اندر نارمل چینل کے اوپر آخر پر بتایا جاتا ہے کہ جو ننگے کلب کے لوگ تھے انہوں نے یہ کیا ننگے لوگ ٹی وی کی سکرین کے اوپر زنا کرتے دکھائے جا رہے ہیں اور اخباروں میں بالکل ننگی تصویریں آ رہی ہیں اور نیچے لکھا جا رہا ہے یہ انسان کا حق ہے اور انسان کو حق ہونا چاہیے آہستہ آہستہ آہستہ وہ شیطانی ذہن انسان کو بے حیائی کی طرف لا رہا ہے اس کو پتہ ہے پہلے اجا ختم ہوگی پھر دین ختم ہوگا اور دین ختم ہونے کے بعد اللہ کا تصور ختم ہوگا پھر انسان قیامت کے جو ہے وہ طرف بڑھے گا لہذا یہ جینیٹک انجینئرنگ بے حیائی زندگیوں میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو فوائد ہیں وہ ہم بھی حاصل کریں جو نقصانات ہیں ان سے ہم بچیں اس جینےٹک انجینئرنگ کی مثال چھری کسی ہے اب چھری اچید بھی ہے اور بری بھی ہے کیسے کہ اچھا استعمال اچھا ہوتا ہے اس کا برا استعمال برا ہوتا ہے آپ پھل سبزیاں کاٹیں تو چھری بہت اچھی کسی بندے کے پیٹ میں گھونپ دیں تو بہت بری اسی طرح یہ جینیٹک انجینئرنگ ہے کہ یہ چھری کی مانند ہے اچھا استعمال پھلوں میں سبزیوں میں جانوروں میں فائدے کی خاطر بیماریاں دور کی خاطر جو ہوگا وہ ٹھیک ہوگا لیکن جو اس سے بڑھ کر معاملات ہوں گے وہ پھر برا ہوگا کہ بغیرت اور بے حیا قسم کے انسان دنیا میں وجود میں آئے چنانچہ کے ڈی این اے کے بیہیویئر کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کیا؟ کہ ایک بندہ پیدائشی سخی ہوتا ہے ایک بندہ پیدائشی کجوس ہوتا ہے تو کوئی تو ہے نا دونوں میں اندر فرق کرنے والی چیز ایک بچہ پیدائشی شرمیلا ہوتا ہے ایک پیدائشی بے حیا ہوتا ہے کوئی تو ہے نا چیز اندر اس کے ایک بچہ پیدائشی بہادر ہوتا ہے ایک پیدائشی بزدل ہوتا ہے تو ہے تو نا کوئی چیز اندر اس کو کہتے ہیں بہیویئر ریسپیکٹ آف بی اس پر ریسرچ ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں وہ اس رات کو ڈھونڈ لیں گے کہ فلاں چیز نہ ہونے سے اس بندے کے اندر سے غیرت سو فیصد جلی جاتی ہے فلاں بندے کے اندر فلاں چیز نہ ہونے سے اس کے اندر سے حیا نام کی چیز چلی جاتی ہے فلاں چیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر خدا ماننے والی نام کی کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے وہ دین بیزار لوگ اس طرح پیدا ہونے شروع ہوں گے اور وہ شرارناس ہوں گے جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی اب لگتا ہے کہ قیامت کا یہ معاملہ بہت دور نہیں رہا کچے سے گاڑی چلتے چلتے جیسے پکے پہ پہنچ جائے تو منزل قریب نظر آتی ہے چنانچہ قرآن نے کہا ایک اکتاراوتی شاہ قیامت قریب آ گئی ہم تو سمجھتے تھے کہ چودہ سو سال پہلے قریب کہہ دیا گیا ہمیں کیا پتا تھا کہ اللہ رب العزت کے کلام میں کیا حکمتیں ہیں نبی نبیر اسلام نے کہا میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے ایک انگلی کے ساتھ دوسری انگلی جڑی ہوتی ہے آج آنکھ دیکھ بھی رہی ہے کہ واقعی قیامت آنے کی گراہیں ہموار ہو رہی ہیں اب ایسے وقت میں بحثیت مسلمان ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے ہم اپنی زندگیوں میں بے حیائی والے کاموں کو ختم کریں اپنی اولادوں کو حیا کی تعلیم دیں خود پاک دامنی کی زندگی گزاریں اور خود دین داری کی زندگی گزاریں ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے اللہ تعالی ہم اس بے جو ہے اور پاشی کے وقت میں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیں گے چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قربے قیامت میں لوگوں کے لوگوں کے جو دین پر عمل کرنے والے ہوں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کا درجہ اتنا بڑا ہوگا کہ میں نہیں کہہ سکتا بغ کے صحابی ان کا درجہ اونچا ہوگا یا ان آنے والوں کا درجہ اونچا ہوگا تو آج کے دور میں جنس کم ہوتی جا رہی ہے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں ہماری یہ خوش نصیبی ہے اللہ نے ہمیں ایسے وقت میں کافی کتا فرمائی کہ تھوڑی نیکی کریں گے اللہ تعالی پوری نیکی والوں کے ساتھ اٹھا دیں گے آج کی اس مجلس میں سچلے گناہوں سے سچی پکی پک توبہ کر لیجئے اور دلوں میں عہد کر لیجئے ہم حیا کے علمبردار بن کر زندگی گزاریں گے جہاں حیا ہوگی ہم اسی کو سپورٹ کریں گے اور اپنے گھروں کے اندر ہم پردہ لائیں گے بچیوں کو نیکی کی طرف لائیں گے اپنے بچوں کو حیا کی تعلیم دیتے رہیں گے اللہ تعالی ہمیں با زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی حیا کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت پہ موت عطا پر ماں اے وہ آخر داوانا انمد اللہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نپنا تو بن من کی دنیا من کی دنیا سو دست جزب و شوق تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ باہ تکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات تو چکا جب نفس کے آگے آخر سبحان ربیع لال الحاب اللہ مسین محمد آل نام محمد اے کریم آقا ہم آپ کے عاجمسکین بندیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما حبوں کی فرد پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما قرضوں سے محفوظ فرما مرضوں سے محفوظ فرما ذلت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گنا بھی معاف فرما آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکار بنا فرم بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما اے آقا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا خط لکھے فون کیے یا جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما ہمارے والدین جو فوت چکے ان کی مغفرت فرما جن کی آپ نے مففرت کر دی درجاد فرما حاج نزیر صاحب کے اہلیہ محترمہ کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئیں اللہ ان کی بخشش فرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا ان کے عذروں کو قبول فرما ان کے نیک عملوں کو قبول فرما اللہ ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما ان کی اولاد میں اللہ آپس میں اتفاق اتحاد محبت مودت پیدا فرما اے کریم آقا والدہ کی موجودگی میں ان کی دعاؤں سے جو برکتیں تھیں اللہ ان سے محروم نہ فرما ان برکتوں کو اسی طرح جاری اور ساری فرما اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما اللہ ہمارا ملک مسائل میں گھر گیا ہے اللہ ان مسائل کے نکلنے میں آسانیہ پیدا فرما اللہ پریشانیوں کو دور فرما مصیبتوں سے محفوظ فرما کریم کا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے کریم کا جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما اللہ اسلام کا بھول والا فرما کفر کا مکالا فرما ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا نیک مرادوں کو پورا فرما جو مانگا تا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اللہ جو ہمارے احباب حاجی صاحب ہمیں یہاں محبت کے ساتھ بلاتے ہیں اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت اتا فرما اللہ اپنی رحمت سے ان کے جتنے کام کاج ہیں سب کو اللہ برکتوں کا ذریعہ بنا عزتوں کا ذریعہ بنا خوشیوں کا ذریعہ بنا جو نیک مرادیں ہیں ان کو پورا فرما اے اللہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما پریشانی سے محفوظ فرما میرے مولا